بسم اللہ الرحمن الرحیم باب چہارم اعمال و وظائف سفر سعادت کے کچھ اہم اعمال و وظائف دو اہم اعمال حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے جانے والے خوش نصیب وہاں ان اعمال کا خوب اہتمام کریں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ نمبر ایک مکہ معظمہ قیام کے ایام میں طواف اور تیسرے کلمے کی کسرت کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا, حول ولا قوت الل اکبر العلی اللہ ایک لاکھ کا ہدف رکھیں تاکہ کثرت سے یہ خزانہ نصیب ہو جائے نمبر دو مدینہ منورہ قیام کے ایام میں درود شریف کی کثرت کریں ایک لاکھ کا ہدف رکھیں زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے ان دو اعمال کی فضیلت اور فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ کھلی آنکھوں سے دیکھے گا اور محسوس کرے گا اور زندگی بھر محسوس کرتا رہے گا